حس के کا جیسے اٹھا جنا جا حس نکے پیتل کا جیسے اٹھا جنا جا حس نکے کا کے پل کا جیسے تھا جنا ز پدل کا جو شکی نے سچ میں سرپاری بات جو شکی نے God. جی بینش ہے کہ پتل کا جیسے کا جنازاس ہے کہ پتل کا اپنا زخم بھولا پتر کا جیسے جناز ہے کہ پتر کا لو دکھا خاک ڈالے گریا کھڑا ہے لالوں کی خاک ڈالے جہ گیا تھا مرد جتنا رہ گیا تھا کا کے پل کا جیسے نہ جناز ہے کہ کا پل کا جیسے جنازہ کا زہور دے, دے میں چل چل پلیں گے پلاس ہے کہ کا جیسے جنازہ جنازاد جیسے اٹھا جنا زیادہ مکے پدل کا کا جیسے جنازہ ہے کہ کا